اچھا دیکھیے اصل میں کئی آلم ہے ایک دنیا کا ایک عالم ہے جہاں ساری اروا ہوتی ہیں جس کو آلم اروا کہا جاتا ہے کہ آدمی کی روح جب اس کے بدن سے نکلتی ہے تو وہ آلم اروا میں پہنچ جاتی اور حدیث شریف میں ہے کہ آلہ اللیین ایک جنت کا مقام ہے جہاں مومینین کی اروا رکھی جاتی اور اسی طرح اگر کوئی کافر مرتا ہے تو کافر کے لیے سجین سج سج کے معنی جیل کے ہوتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سجن المومن کہ مومن جو ہے اس کے لیے دنیا ایک جیل خانہ ہے تو وہ جیل خانے میں رکھی جاتی اور بعض اروا جو ہیں بزرگان دین کی وہ عالم اروا کے ہونے کے باوجود وہ تصرف بھی کرتے ہیں پوری دنیا میں ایتان الروا آل حضرت فاضل بریلوی کا ایک رسالہ ہے اس میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے اور سمے موتا ایک رسالہ ہے جس کو اردو میں روحوں کی دنیا کے نام سے چھاپا گیا اور اسی پر ایک رسالہ امام غزالی رحمۃ اللہ لے کتاب روح اور ابن قیم کا بھی ایک رسالہ کتاب روح کے نام سے ہے جس میں ساری تفصیل موجود ہے کہ یہ اروا جو ہیں یہ ایک قسم کی جیل ہے کافروں کے لیے وہاں اور مومنین جو ہیں مومنین کی ارواح اعلی اللیین میں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جسم سے تعلق ہوتا ہے باوجود مرنے کے اس کا جسم سے تعلق ہوتا ہے مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما کے حدیث مشکا شریف میں اس بات عذاب قبر میں حدیث موجود کہ حضور علیہ السلام قبرستان سے گزرے اور قبر والوں کو مخاطب کر کے فرما السلام علیکم یا اہل القبور سلام کیا آج بھی ہمیں بتایا جاتا ہے جب قبرستان جائیں تو سلام کریں اور یہ بھی فرمایا کہ مردہ تمہارے سلام کو سنتا بھی ہے اور تمہیں سلام کا جواب بھی دیتا ہے تو یہ نہیں سمجھے کہ مرنے کے بعد وہ خاک ہو گیا نہیں بلکہ اس جسم کا روح سے تعلق موجود ہوتا ہے قبرستان آنے والوں کو جانتا ہے پہچانتا ہے اور یہ تک ہے دلائل کے ساتھ آلہ حضرت نے لکھا اس کو کہ وہ جانتا پہشانتا بھی ہے اور کوئی آدمی اپنی والدہ اپنے بھائی اپنے بیٹی اپنی بہن کی قبر پہ جائے تو جب تک وہ قبر کے قریب رہے گا میت کا دل بہلے گا یعنی یاد رکھتا ہے بلکہ یہ بھی ہے اعتان الروا میں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کی ارواہ ان کے گھروں میں آن کر کے دیکھتی ہیں کہ ان کی اولاد نے ان کے عزا کربا نے ان کے لیے کچھ اصال ثواب کیا یا نہیں یعنی ایسا نہیں کہ ان کو مرنے کے بعد بھول گئے آج کل کا حال تو یہ ہے کہتے میں بھی شرم آتی ہے ایک صحاب میرے پاس آئے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے بڑا اہم ان کو بتائیے کیا ہے کہنے لے ہماری اما کو مرے ہوئے اب تین دن ہو گئے تو کیا ٹی وی کھولنا جائزہ پہلے کب جائز تھا جو اب جائز ہو گئے نہیں وہ ٹی وی کھولنے کی اجلت ہے کہ ماں کو مرے ہوئے اب تین دن ہو گئے اب تین دن ہونے کے بعد اب ٹی وی کو جائز ہو جانا چاہیے اس لیے کہ غم ہم نے مکمل کر لی اب تو حال لیے یا تو مرنے کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو مردہ میت اپنے لوگوں کو قبر میں پہشانتا بھی ہے اور اس کے قبر کے قریب بیٹھ کر کوئی دروز شریف یا کوئی تلاوت کی جائے تو میت کو اس کا ثواب بھی ہوگا اور اس کا دل بھی بہلتا ہے پوری تفصیل آ رہا فاضل کے رسالہ جو ہے سمے موتا میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے تقریباً دو ڈھائی سو صفحے کی وہ کتاب ہے ایک تقریباً شاید بتیس صفے کی اس کا نام احتان ہے اور امام غزالی رحمت العلی کتاب روح اس میں موجود ہے روحوں کی ساری تفصیل وہاں موجود ہے اگر آپ کو زیادہ شوق روحوں سے متعلق پڑھنے کا تو ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیے جی اور کوئی صاحب